جنوبی افریقہ سے خط آیا تھا وہ خیال تھا کہ وہ آپ لوگوں کو پڑھوائے لیکن وہ خط گھڑ گیا ریکارڈ پر. وہ گڑبڑوں راز ریکارڈر خون آیا تھا ہم اعتکاس میں آئیں گے تاریخ وغیرہ और نے معلوم کی اور کہہ رہے تھے کہ شیخ العزیز صاحب اس نے ترجمہ کرایا تھا کتنے عرصے سے شیخ العزیز ہیں مدرسے میں اور کتنے پڑے ہوئے بنوری ٹاؤن سے اور جتنے مشاعر خاتر ان کے پاس بیٹھتے اٹھتے رہے ہیں لیکن اس پروگرام میں شامل ہونے انہ کے انہوں نے گاڑی کترنا بند کیا آج. کہہ رہے تھے کہ جتنے پیران صاحبان آتے رہے جہاز میں آتے رہے ہیں اور ہوٹلوں میں ٹھہرے ہیں تو میرا دل کسی سے متاثر نہیں کن لوگوں سے ایسے دل وجہ سے متاثر ہوا ہے کہ یہ عام گاڑیوں میں آئے ہیں اور مسجد میں ٹھہرے ہیں ہم نے کہا ہمارے میں تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں رات ہو رہی ہے کیونکہ بائیس گھنٹے کا سفر کر کے کوئی تھکاوٹ نہیں محسوس ہوا پر سفر کتنا تھا تیئس گھنٹے واپسی پر تھا جب یہاں پر پہنچ کوئی تھکاوٹ نہیں محسوس ہو ماحول تھا جبکہ پیر بابا کے مزار پر گئے تھے اپنی گاڑی میں گئے تھے اور مغرب کو پہنچے تھے شاید اور رات کو میں اتنی با... فلاوٹ کی بات نہیں کرتا دال کے میدان سے جب مجاہدین نکلتے ہیں نا تو پھر ایسی نیند آتی ہے کہ ایسے گر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہوتے ہیں اور جنگ کے دوران جو زخم لگتے اس میں اس کا درد نہیں محسوس ہوتا اور شہیدوں نے کتنی تکریف نہیں تھی جتنی تھی نے کاٹا ہوا رحمۃ اللہ سے گزرے ہیں یاد کے ساتھ یاد بیان بھی کیا کرتے تھے ماشاء تھے تکڑے مختص ہے صاحب کے خلفاف میں تھے اور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جی کے ساتھ رحمۃ اللہ کے ساتھ حال کا سفر ہوا اس میں حضرت جی نے فرمایا کہ جو اس ڈالی ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے پتے وغیرہ لے لو ان کے ساتھ تعلقات بنا لو پتہ لے لو اور ان سے کہو کہ ہم تمہارے ملک میں آئیں گے مفتی صاحب انہوں نے کے ان کے مصر تھا انہوں نے مصر کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائے الکات بنائے اور کہتے پھر ہم چلے گئے جماعت ہماری چلے گی جا کر وہاں ایک غریب سے علاقے میں ایک غریب سے ہوٹل میں جگہ لیے جی اور لوگوں سے ملنا شروع کیا حج پر آئے ہوئے تھے لمات لیکن وہاں کے بڑے بڑے حیثیت والے ایماندار لوگ تھے کہتے وہ آئے تو انہوں نے کہ آپ تو ہاں ٹھیک ہے آپ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ آپ فلاں بڑے ہوٹل میں ہوتے ہیں فلام بڑے ہوٹل میں ہوتے وہاں لوگوں کو انوائٹ کرتے ان کو وزن دیتے پھر اپنی بات پیش کرتے تھے آپ کی بات کو کچھ وزن ملتا ہو ابھی یہاں آب اس غریب ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان کی ہم نے بات کا کوئی جواب نہیں دیا ان سال کہتے ہیں میں نے کہا کہ ایسا ہم حج پڑھائے ہوئے تھے اور اس میں ککرہ مزین منورہ میں ہمارا قیام رہا بقت زیادہ ہمارے پاس ہوتا تھا اس ہم لیے ہمارا ہمیں شوق ہوا کہ ہم دیکھیں کہ حضوص कैसे کیسے رہے اور کیسے ان کے آلات تھے اس کے لیے ہم لائبریری میں جا کر تاکہ کام کرتے رہے اور دیکھا ہم نے حضور صلی الحم کے طرف کو دیکھا تو مسیح نبی نبوی ایک کھجور کے پینیوں کی چھت والی اور فرش پر چٹائی بھی نہیں ہے اور گرانے کو چراغ بھی نہیں ہے مکم کرما کے حالات سابہ اکرام کی پٹائیوں کے اور کثیرے جانے کے مجن منڈا کے آلات تنگستی کے فقیری کے بیان کیے اور بداوت کے کام کا نقشہ ان کے سامنے حضور رکھا کے دور جماعت اٹھے بات کو سمجھتے تھے سمجھ گئے بات کہ یہ جو ہے تو کاروبار مالت دولت زمینیں جائیدادیں ان کی بات نہیں ہے ایک دفعہ یہاں بلوں کا وہ تھا یہ نہیں ہے فراہد آباد ان کے ہیں انہوں نے جلسہ کیا ہوا تھا اس میں امداد صاحب بھی امداد صاحب گئے ان, ان, ان کے بلایا کیوں کہ کی؟ یہ پرانے ورکر رہے ہوئے ہیں یہ لوگ بھی گئے مسجد کے اندر ویڈیو کیسٹنگ کر رہے تھے مسجد کا ویڈیو کیسٹنگ کر رہے تھے ہم سے کہا تو انہوں نے کہا کہ دراصل میڈیا اور یہ چیزیں جدید اب اس کو بغیر کام نہیں چل سکے گا کہ میں نے سے کہا کہ آپ کے پاس اسلام آباد میں اجتماع ہو رہا تھا کیا آپ کے پاس اسلام آباد میں لاکھوں کا اجتماع ہو رہا ہے بغیر میڈیا کے بغیر تصویروں کے بغیر ویڈیو ٹیسٹنگ کے ظاہر کا کیا جواب دے سکتے تھے نہیں؟ یہ تک اپنے احساس سے کیسری ہوتا ہے کافر کا واقعہ ہے کافر کا کافر کا واقعہ ہے کہ اس کو آئنسٹائن کو اس کی بیوی نے ایک لیکچر پر جانے کے لیے چھوٹ دیا ہے کہ پہن کر جاؤ گے ان لوگوں نے بڑی منتیں کی جو کپڑے پہنے ہوئے تھوڑی میں چلا گیا تو اس نے کہا کہ سارے پہنے نو بڑی نوزائم آئنسٹائن کسی کو نہیں پتا کہ مائنسٹائن پھر جب اس نے سپیچ کر لی تو آیا دوسرے دن جانے کے لیے اس نے کہا نوکر نے اب تو سوٹ پہننا سے کرنا ہو ایوری باڈی نوز آئے نرس آئے جی سوٹ کی ضرورت نہیں یہ تو کافر کا حوصلہ ہے جسے جنم میں جانا ہے آگ میں جلنا ہے تو اب اکرام رضان ایران کے دفتر پر بیٹھے ہوئے اور نوالا گرا ایک شادی سے انہوں نے اٹھا کر اٹھایا اور منہ میں ڈال دیا دوسرے نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو یہاں تو بڑا دکی نوز دکیانوز سمجھتے ہیں اس آدمی کو ویسے کرتا ہے تو نے سے کہا کہ آتروں کو سنت حبیبی لحاظ کہ میں ایسے, ایسے بیوقوفوں کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ کی سنوں کو چھوڑ دوں یہ بلقدے کی چادیاں لے رہے تھے میں فاروق ضلع کا نا تو جانے سے پہلے انہوں نے کہا جنرلوں نے کہا کہ آپ انہی لباس بدل دیں لمبا سفر ہوا ہوا ہے اس میں پسینہ بھی آیا ہوا ہے اور اونٹ بچھوڑ دیں سفید گھوڑے ترکی گھوڑے پر سوار ہوں اور نئے کپڑے پہنے نئے کپڑے پہنے بھی گھوڑے پر سوار بھی ہوئے جب گھوڑے نے چال چلی تو اتر گئے ان نے کہا کہ اس گھوڑے نے عمر کے باطن کا حال بدل دیا میرے اونچ پرانے کپڑے اور میرا اونٹ لاؤ وہی کپڑے پہنے اس اونٹ پر بیٹھے کرے تو اس کے بعد وقت گئے تو اب بالکل جب شہر میں داخل ہے اس وقت غلام کا نمبر آ گیا اس کے واپس آپ کو سوال کریں کہ آپ کا نمبر ہے نہیں؟ اور چودہ دوا کرتا اور وہ پیر نگے کر کے آگے ایک ندی جس میں سے گزرنا تھا تو ان کا بڑا پادری برج پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ تو بائبل میں جو نشانیاں آئی ہوئی ہیں اس خلیفہ کی وہ دیکھ سے اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ اس آدمی ہوگا کہ اس کا پیوندوں والا کرتا ہوگا اور اس شہر میں سال میں داخل ہوگا کہ اس کا غلام ان پر ہوگا اور اس سے ہار پکڑی ہوئی ہوگی پیروں سے وہ ننگا ہوگا اور اس کی قیمت جو ہے وہ گھٹنوں تک اٹھی ہوئی ہوگی اور یہ دنیا عیسائیت یہ آدمی جب آیا اس سے جو لڑا وہ تباہ برباد ہو جائے گا یہ کرنال حدید ہے یہ لوہے کا سنگھ ہے یہ جب آیا اس سے جو لڑا وہ برباد ہو جائے گا اس کو چابیاں دینی پڑیں گی تاکہ دردا کھو لے کے والے چبا ہاں اس پاک نے کہا جا کرنال حدید لوہے کا سنگھ آ گیا اور چیخ ماری اور بےوش ہو کر گرا پھر وہاں ایک تاریخی بول بولا بولے اپنے فاروق حضی اللہ کہ ہم جو ہے زلیل لوگ تھے آزن اللہ و تعالیٰ بالاسلام اللہ تمہارا تعالیٰ عزت بخشی اگر ہم عزت کو اسلام کے علاوہ کہیں اور ڈھونڈیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دے گا آدمی کے اپنے دل کا حال ہے اگر اس میں حساب سے کہتری ہے تو آپ کو کوئی اونچا نہیں لے جا سکتا آپ کے دل میں ایسا کہ حضور صلی اللہ علیہ میں فرمایا ہوا ہے کہ پروز قیامت لوائل ہم ہم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا لیکن اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے میں بنی آدم کا سردار ہوں اس پر مجھے فخر نہیں ہے لیکن میرا جو فخر ہے اللہ کے ساتھ یہ جو تعلق ہے اس پر مجھے فخر ہے جی؟ یہ حدیث عدی سے الفکر و فخری ہم زیادہ مشتاق میں کیا لکھے ہوئے کہ ان الفاظ میں یہ روایت بالمانا ہے ان اس پر تو نہیں ہے الفاظ پر تو نہیں ہے لیکن دوسرے آیتوں اور اس میں روایات میں اس پر یہ معنی آ رہا ہے مضمون مویت ہے اور روایت ظلمان ہے امداد المشتاق میں اگر عزیز صاحب کے ملفوظ لکھے ہوئے ہیں نا خانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ان میں سے وہ ملفوظ ہیں تو عزیز کی شکل میں نقل ہوئے ہوئے ہیں اکثر عزیزیں نہیں ہیں تو پہلے دور کے صوفیہ اس میں وہ نقل کرتے رہے ہیں نا اس میں فضر اللہ سب پر لکھے ہوئے کہ روایات بلوانا ہے دوسری حدیثوں میں یہ مضامین آئے, آئے ہوئے ہیں چونکہ حضرت رحمۃ اللہ بہت بڑے درجے کے محدث تھے اور تعین مہجد مکی رحمۃ اللہ بہت بڑے درجے کے شہر تھے تو کو دوبارہ وہ شائق رائے ہوا ہے تاکہ استخراج اس کو کیا کہتے ہیں تخریف تخریج کہتے ہیں تخریج تخریج کہتے ہیں کل صاحب الفاظ کو احادیث میں میں سورسز لکھ لکھنا تخریج ان کی ہو جائے تاکہ ان کی تخریج بھی ہو جائے اور کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ اتنے بڑے صوبے تھے اتنے علماء کے پیر تھے اور وہ باتیں ہیں وہ حدیث تھی اور عدیب شکل میں روایت نہیں ہوئی ہے مولوی جو ہوتے ہیں نا قاضی صاحب کی طرح مولوی یہ جب ہم فکرا کی باتیں سنتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں سے زبر ٹھیک نہیں کہا یہاں زیر ٹھیک نہیں کہا یہاں سرفی غلطی ہے یا نہ ہوئی غلطی ہے اس پردے میں یہ چھپے ان کو فیض نہیں ملتا ہے اس پردے میں چھپے ہوتے ہیں آسے کیا, یہاں سے نہ ہوئی غلطی کی ہے یہاں سے سرفی غلطی کی ہے امداد المشتاق میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گیا کوئی وظیفہ سکھنے کے لیے گل ہو توڑا تو اور اس کو تاثیر نہیں ہوگی تو اس نے کہا چلو گل ہوا تو تاثیر ہو گئی کل ہو اللہ پڑھو تاثیر ہو نہیں ہوتی نہ ہونا سر کہا ہماری زبان ہماری زبان ہم پڑھے ہیں ویسے پڑھو ہو <gles> اس بار آدمی میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے وہ بڑی عجیب عجیب و غریب بات ہے سبحان اللہ اس بار لکھا ہوا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلط پڑھنے سے تاثیر ہو رہی ہے اور ٹھیک پڑھنے سے تاثیر نہیں ہو رہی ہے اس میں لکھا ہے کہ دراصل اس آدمی کا گل و اللہ پڑھتے ہوئے دل میں ان شیخ پر اعتراض آ رہا تھا کہ کل و اللہ گول کہا ہے تو اس اعتراض کی وجہ سے نہیں ہوا تاثیر نہیں ہوئی اگر تو میں آتا تھا کہ لفظ اللہ کہ وہ بڑی عمر کے آدمی ہے اور ایسے علاقے کے جیسے ہی پڑھا جاتا تھا تو ان سے ہی سیکھا ہے ان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ اس کو دوسری طرف سیکھے عمر ساٹھ ستر سال ہو گئے جو آپ نے سیکھا ہوئے ویسے ہی کر سکتے ہیں نیا سیاح کو پتا ہو کہ صحیح ایسے کر نہیں سکتا آدمی کیوں کیسا آدمی ہند اللہ معذور ہے اور شرم معذور ہے معذور کا کیا بن ہوتا ہے نثار سے معذور معذور جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اجر پایا ہوا اجر پایا ہوا معذور تو اور کچھ سمجھتا ہے معذور اجر پایا ہوا اجر بھی اس کو پورا ملتا ہے اور معذوری بھی کہوں کہ اس کے بس بھی اتنا ہی تھا کے دل میں اعتراض نہ آیا ہوتا اور ٹھیک سے اس کو ہو جاتا ہے فیض اور فائدہ تاثیر ہوتی ہے اس کے کہ مطلب نہیں کو حالت یہ صحیح ہے تو یہ چھوٹے بچے باتیں جب سیکھنا شروع کرتے ہیں جیسے وہ بول رہے ہوتے ہیں اسے سب ان کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں سب کو بڑا لفظ بھی آ رہا ہوتا ہے اللہ کو لفظ ٹھیک نہیں ہوتا ہے سب کو مزہ آ رہا ہوتا کہ وہ چھوٹے بچے کی زبان باز ہے اور یہ اللہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں کہ ان کی زبان سے جیسے ادا ہوا ہوا ہے اس پہ اللہ کا تحصیل جاری ضرورت ہے کیا ایسا کہ ہودا کیسے کتنے خدا ادا کا اس طرح ہے نا عدا دم کی ایک قسم ہے اس کو اس میں کہتے ہیں پنجابی سے وہ اردو اگر میں عہدہ کہتے ہیں اور اس کو عدا کہتے ہیں عدا اس طرح ہوتا ہے کہ عدا باقی دم تو قرآن پاک کی یا حدیث کے الفاظ کی شکل میں ہے نا ادا جو ہے تو یہ نہ قرآن پاک کے الفاظ ہوتے ہیں نہ حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں رضیاء اللہ کے الفاظ ہیں جو امی تھے ان پڑھ تھے اور انہوں نے بولا ہوا ہے کچھ کسی زبان میں ہوتی ہیں افدان کا ایک درس ہے خان کے لاکے کا, کا اجازت ہے اہدا خدا دا اہدا خدا دا رسول دا عہدہ مچھلان دا چستا تو ٹھیک ہو جاتا ہے شیخ شیرزادی رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے تھے اور گدے پر کتابیں اپنی ڈالی ہوئی تھی ایک برسی کے گریب پہنچے بارش لگ گئی بارش لگ گئی یا اللہ بارش نے کتابیں دھور ڈالی بس سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا پلاسٹک سیٹیں تو نہیں ہوتی تھی جی؟ جی؟ جیسے آج کل ہو گئی وہ بڑے پریشان میں آ ایک دہان تھا کسان اسے دیکھا کہ آدمی تو مولبی صورت ہے اس نے کہا آپ کو اور عورت کا جب بچہ پیدا ہو رہا اس کے درد کو دور کرنے کا تعویذ آتا ہے اور نے کہا مجھے آتا ہے تم نے کہا کہ مجھے ایسے ٹھہرنے کی جگہ دو میں نے گدے کو بھی اس کے چھپڑ گریجے کر دو اور مجھے بھی کر جگہ دے دو اس جگہ دے دی دو تعویذ لکھتے ہیں تم نے تعویذ لکھا کہ مراد جاشد مراد جاشد خرم رہا نیز جاشد غنے دے کان زید نہ زائد, زائد. میری بھی جگہ ہو گئی میرے گدے کی بھی جگہ ہو گئی کسان کی بیوی کا بچہ پیدا ہوتا ہے نہیں پیدا کیا ہمیں کیا تو آدمی لے گیا اس نے بعد آ بس اللہ تکلیف آسان کر دی بچت خبر ہے اور سب اسکول او کی؟ اجازت اس کی جا جیسے ہونا ابھی وہ لکھتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے ایک دفعہ ایک ہندو آیا وہ اے, کسی بڑے بزرگوں میں بزرگ کو محسوس ہے بچہ پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے کوئی تعویذ لکھ کر دے تو انہیں لکھ کر دے دیے بیٹل کا پیدا ہو گیا بڑا ہو گیا یہاں تک کہ وہ بارہ تیرہ سال کا دوڑنے پھرنے لگا دریا پر جا کر نانا تو ایک دن دریا پر گیا ہوا تھا باقی ہندوؤں کے ساتھ انہوں نے کہا یہ تیرا کیا چاہیے اس نے کہا یہ ہے تعویز کیا ہوتا ہے وہ کھلاڑے مسلمان بزرگ تھے انہوں نے تعویذ دیا تھا کہا یہ کیا تعویذ ہوتا ہے چھوڑا اس کو اس کو اسے اتارا اور کھولا اس میں لکھا تھا ارلی بمبیری سامان آیا ارلی بمبیری سابن آیا تیرا تاویز تو اس کو پھینکا اور سب نے چھلاگیں لگائی دریا میں نہانے کے لیے تیرنے کے لیے اس اسے چھلانگ لگائی ڈوب کر مر گئی تو یہ اللہ والوں کا گفت تھا ایک اس کو یہ کہتے ہیں نا انسان اللہ کیسے مقبول بندہ بنتا ہے کہ حدیث شریف آتی ہے ان کو کس کیسی الفاظ یاد ہیں کہ میں اس کا ہار بنتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے یس ماؤ بیا یپسر بھیا یب تشہی یمشی ہمارے مولانا صاحب رحمت اللہ کے فرماتے تھے کہ میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا اور صحت بھی اتنی کمزور ہے کہ جو بھی آتا ہے جس کام کے بھی آتا ہے میں کہتا ہوں اللہ مجد نام خزدنیا باضاب اللہ خیر چف کہ دو لفظ اللہ مجر نام خدی نہ یہی پہلے بتایا یہی یار اللہ مجرم حدیث شریف ہے اللہ مجرد من رکھ دنیا وہ الاخرہ چف دنیا کی کوئی ضرورت ہے تو وہ اس دنیا والے جملے سے ہو گئی ہے عذاب الاخرہ تب بھی آخرت ہو گئی تو آدمی اللہ کا تعلق سیکھے اللہ کا خرک سیکھے ماں کی ساری باتیں آسان ہو جاتی ہیں جمع آدمی گناہوں سے بچے نیکی پر جمے اللہ کے غیر کو جلد سے نکالے زیادہ مہم بات کلب کیے ظاہر یہ ہمارے آدمی بہت ترقی کر رہا کر لیتا ہے لیکن کیبر سے بھرا ہوا ہوتا ہے ظاہری ہمارے بہت ترقی کر لیتا ہے بڑا نمازی ہو گیا ہے بڑا ذکر کار کرنے والا ہو گیا ہے نفر پڑتا ہے دل لا سے بڑا ہوتا ہے ساری ساری ذات بارت والا ہو گیا دل لہٰذ سے بھرا ہوا ہوتا ہے لہٰذا اس کے امال قبول نہیں ہیں اس رزیلے کی وجہ سے ادا ہیں ادا ہیں قبول نہیں ادا کا مطلب یہ کہ اس دوبارہ دہرائے گا؟, گا نہیں دہرائے گا نہیں میں قبول نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بر لالچ اور ریاق ہے یہ گھٹیا ہے گرا ہوا ہے <تصفح> لا لا اللہ، لا الہ الہ الہ الا الا الا اللہ لا لا اللہ لا لا اللہ لا لا La ilaha illallah la ilaha la ilaha la la la la la la ilaha illallah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 La ilaha <laughs> illallah la <laughs> la la la la la la la ilaha la ilaha la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 اشند دایا اس لا اله الا لالا <progression> اشنتا Ly La ilaha La La illallah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 لمبو اس لگتا اس لگتا اس لمبو لمبو اس لگ استا اس لگتا اس لگتا اس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 In the na, in the na, in the na, in the na, in the na, in the na, in na.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 اننا اننا اننا اننا اننا اننا اننا اننا اننا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 الحمد اللہ, اللہ،, اللہ، رسول اللہ مغفل للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ یا این ہم والموار اللہ من سرمن نصر دین محمد صلی الله علیہ وسلم جعلا منهم واغذر لمن خضر دین محمد صلى الله علیہ وسلم رب رحم وما تم رب یعنی صغیرہ ربنا حبلنا من ازہاجنا ذریعاتنا قروب آئین ویعلنا للمتقین اماما اللہ لا سالہ اللہ ما جعلته سالا من دجرہ حزن سالا نزا اللہ ملا صحل علامہ اللہ ملا صحل اللہ جالتا خالم پورے مت کے سگیرے کے معاف ہوں میں چار پر رہا ہوں مدد پریشانیوں کو دکھاؤں میں گرے یا اللہ کے کی ففاظ کی بچوں کی جانوں کی کی یا اللہ کے مالوں کی حفاظت کرم آپس میں تو امن و مان کر یہ آئلہ علیہ لوگ ہماری مجالس میں آتے ہیں سب کی دنیا خود اس